بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبی وبار جنت و دوزک کے آج کے سلسلے میں ہم ان شاء اللہ وجل جنتی حوروں کے نغمات اور وہ کیا کیا جنتی حوریں گنگنائیں گی یہ کچھ عرض کریں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الترغیب ترب حدیث نمبر پانچ ہزار سو بائیس جو بندہ جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کے پاس دو حوریں یعنی میٹھی آواز سے گائیں گی جسے جنو انس سنیں گے وہ شیطانی گانا نہیں بلکہ وہ اللہ رز وجل کی تحمید و تقدیس پر مشتمل ہوگا جنتی حوریں جنتی مردوں کے سرہانے اور پیروں کی طرف کھڑے ہو کر بہت ہی اچھی آواز میں گائیں گی اور یہ گانا دنیاوی گانے نہیں ہوں گے جس کے اندر اول فل بکا جاتا ہے بلکہ وہ گانے ایسے ہوں گے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی جائے گی اچھا یہ کن کے لیے ہوگا ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو دنیا میں اپنے کانوں کو حرام, حرام کاموں سے بچاتے ہیں گانے باجے سے بچاتے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جنتی حوروں کے نغمے سنیں گے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں اس سے ایک روایت پیش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعت کو لہو و لعب باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے آج میں ان کو اپنی حمد و صنا سناؤں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم تو فضول باتوں سے گالی گلوچ سے گانے باجوں سے بیکار باتوں سے اپنی کانوں کو اپنی سماعت کو بچانا چاہیے فضولوں بے کا باتوں سے بچ کر کروں تیری ہم دو سنا یا کروں تیری ہم دو سنا یا الہی صلی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ولا علیہ و فہبی وبارک وسلم شہن شاہ خوشخصال پیکرے حسن و جمال دافع رنجو ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان عبرت نشان باجا بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں جس نے دنیا میں گانے باجے سنے وہ جنت میں خوش کرنے والی آوازوں کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش الحانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز نو سو مزامیر کی آوازوں کے برابر ہوگی جس دن اللہ تبارک کا و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس دن وہ اپنی آواز سنائیں گے کون حضرت داود علیہ السلام تو اس خوش کن آواز کے لیے دنیاوی آواز کو سننا شیطانی حالات کو بھڑکانا رکھا ہے اور کیا رکھا ہے دنیاوی گانوں بازوں میں ہیں فضولیاتیں ہیں واہ ہیں اور سننا ہے تو تلاوت سنیں کتنی پیاری بات کہی ہے ایک پنجابی شاعر نے دل یاد لئی بنایا ہے تو زبان اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے نیکیوں کو جزائیں اور گناہوں کی سزائیں صفح نمبر ایک سو گیارہ پر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے لیے گانے والی خورعین بھیجے گا وہ جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے کون ایمان والے اللہ کو راضی کرنے والے اس کے حبیب کو راضی کرنے والے زکا دینے والے روزے رکھنے والے دین کی خدمت کرنے والے نمازوں کی پابندی کرنے والے اللہ اور اس کے رسول وج و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے والے جنت میں سفید چمکدار موتیوں کے محلات میں بیٹھے ہوں گے اس کا طول یعنی اس کی لمبائی کتنی ہوگی سو سال کی مسافت اس کی چوڑائی کتنی ہوگی پانچ سو سال کی مسافت ساری عورتیں خاتون جنت فاطمہ الظہرا رضی اللہ تعالی کے پاس بیٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے بہت علی شان محل میں سارے جنتی مرد نبی احمد مالک جنت صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے لیے جنتی لوگوں کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے مسندیں لگائی جائیں گی حوریں آئیں گی اور بڑی ہی اچھی آواز میں اللہ تعالی کی حمد سنائیں گی ان کی آواز کیسی ہوگی جنتی ہوروں کی اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی اور اس جنتی میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی پر ہر برانچ پر نوے قسم کے ساز ہوں گے فرشت ان درختوں کو ان کے ان حوروں کے سامنے کر دیں گے اللہ تعالی حوروں سے فرمائے گا میرے ان بندوں کو میری حمد و ثناء کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا اور جو دنیا میں میرے کلام یعنی قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوتے تھے آج ان کے لیے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے پھر جنتی ہورے حق تبارک و تعالیٰ کی تصبیح بہت ہی اچھی آواز میں پڑھیں گی اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گی بزرگی وحدانیت کے نغمے گائیں گی عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ہوا چلے گی سب حق تعالی سے ملاقات کی خوشی و مسرت میں جھوم اٹھیں گے وجد میں آ جائیں گے فرشتے ان جنتیوں کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے یعنی کور ہوں گے وہ سبز باریک ریشم کے ہوں گے ان کا استر یعنی اندرونی حصہ قنادیز یعنی خالص ریشم کا ہوگا جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے تم نے دنیا میں نماز و عبادت کی مشقت اٹھائی وہ کافی ہے اب تم جھوم جھوم کر اپنے اعزا کو مشقت میں نہ ڈالو ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ سونے کی کرسیوں پر سبحان اللہ ریشمی کور ہوں گے جس پر یہ کرسیاں تمہیں پلک جھپکنے کی مثل ناز و فخر سے چلیں گی ان, ان کرسیوں میں رو بھی ہوگی اور ان کرسیوں میں جنتی کرسیوں میں پر بھی ہوں گے جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے کرسیاں پلک جھپکنے کی, کی مانند ان کو لے کر جھومتی رہیں گی اور جب خوروں کا نغمہ دھیما ہوگا آواز آہستہ ہوگی تو کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی اور نغمے پرجوش ہوں گے تو کرسیاں بھی پرجوش ہو جائیں گی اور جنتی خوشی کے مارے بے گانے ہو جائیں گے اللہ رحمت سے تو جنت ہی ملے گی او کی راحمت سے تو جنت ہی ملے گی ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو کل جنت الفردیش آمین صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد وبارک وسلم اطرغیب و, و, و ترحیب حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھبیس فائیو سیون ٹو سکس حضرت سین و حربی اللہ تعالی ال بیان کرتے جنت میں ایک لمبی نہر ان کے دونوں کناروں پر کواری عورتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں گی خوبصورت آواز میں گائیں گے مخلوق میں کوئی سنے تو خیال کرے کہ اس جیسی جنت میں کوئی اور لذت ہی نہیں ہے ہم نے پوچھا اے ابو ری وہ کیا گاتی ہیں فرمایا ان شاء اللہ عز و وہ اللہ تعالی کی تسبیح تحمید و تقدیس و سنا کریں گی مولا مشکل کشا کر اللہ تعالی وضحاح الکریم فرماتے ہیں یہ سنو نے ترمی حدیث نمبر ہے دو ہزار پانچ سو تہتر دیر آکا صلی اللہ ارشاد فرمایا جنت میں آنکھ والی خوروں کا مجمع ہوگا جو اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں ایسی آواز مخلوق نے نہ کبھی سنی کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی ہم خوش رہنے والیاں ہیں کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو ہم اس کے ہوں ہروں کی پیدائش ہوئی کس سے جنتی زعفران سے فرشتوں کی تصویر سے اور جنتی ہروں کی پیدائش ہو چکی ان کے مجمے بھی ہوتے ہیں اور خوش آوازی سے وہ گاتی ہیں ایسی آواز ایسی دلکش آواز ایسی پیاری آواز جو کسی نے نہ سنی ہو کیا کہتی ہیں ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کا چین ہمیشہ اپنے خاون سے خوش رہنا ہم تین عیبوں سے پاک ہیں فنا یعنی موت محتاجی بیماری وغیرہ ناراضی خاون سے لڑائی جھگڑا ہم کو پہچان لو پتا یہ چلا کہ ہر خور کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ میں کس مسلمان کی زوجیت میں آؤں گی جنتی ہور کو پہلے سے پتا ہے اور حدیث پاک میں ہے جب کسی مومن سے کسی مسلمان سے اس کے زوجہ اس کے بچوں کی امی جھگڑا کرتی ہے تو جنتی ہور پکارتی ہے اس سے مت لڑ یہ تیرے پاس مہمان ہے میرے پاس آنے والا ہے سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تاعل اس حدیث کے تہ لکھتے ہیں معلوم ہوا حضور نے وہ آواز سنی ہے کون سی آواز جنتی حور کی آواز دور جنتی ہو جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں اور ان کو یہ بھی پتا کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے ان کو یہ بھی پتا کس گھر میں لڑائی ہو رہی ہے کس کوٹھڑی میں لڑائی ہو رہی ہے اور شور دیکھ رہی ہے اور جنتی ہو لوگوں کے انجام سے بھی خبردار ہیں کہ فلاں متقی مومن مرے گا جبھی تو کہتی ہے انکری تجھے چھوڑ کر میرے پاس آئے گا اور جنتی حوروں کو اللہ کی عطا سے یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے مقام کیا ہوں گے قیامت بعد قیامت یہ جنت کے فلاں درجے میں رہے گا ان کو یہ بھی پتا ہے اور جنتی حوریں جو جنت میں لوگ پہنچیں گے ان کے خامند بنیں گے ان کو بھی پہچانتی ہیں اور آج حوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے ہماری مخالفت سے ناراضی ہوتی ہے تو جب حوروں کے علم کا یہ حال ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں ان کے علم کا کیا پوچھنا سبحان اللہ اور میرے اکالی سلا تو السلام جنت کے حالات بھی جانتے ہیں حوروں کے کلام سے بھی خبردار ہیں یہ کلام وہ حور کرتی ہے جس کا شوہر اس گھر میں ہو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جنت عطا فرمائے جس میں جنتی حوریں ہیں اور جنتی حوروں کے نغمے ہیں ان کی دلکش آوازیں ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی بیویاں ایسی اچھی آواز میں گنگنائیں گی جو کسی نے نہ سنی ہوگی وہ نغمے گائیں گی ایک کہے گی ہم اچھی اخلاق والیاں ہیں خوبصورت چہرے والیاں ہیں ہم معزز لوگوں کی بیویاں ہیں وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی مریں گی نہیں ہم امن والیاں ہیں کبھی خوفزدہ نہ ہوں گی ہم, ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی کوچ نہ کریں گی تو جنتی حوریں بہت ہی خوبصورت اور اچھی آواز میں نغمہ سرائی کریں گی اور وہ عورتیں مومنہ عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو یہ جنتی حوروں کے ترانے اور نغموں کا رپلائی کریں گی جواب دیں گی اور ان پر غالب آ جائیں گی کس طرح خالی آئیں گی سنیے چنانچہ سعیداتون عائشہ لکھا تو طاہرہ رضی اللہ تعالہ فرماتی جب حوریں یہ کہیں گی تو دنیا کی مومن عورتیں جواب دیں گی نہن المسلیہ ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تم نے نمازیں نہیں پڑھیں وہ کہیں گے ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے جنتی عورتیں کہیں گی ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے ہم نے زکات دی ہم نے صدقات دیے تم نے نہیں دیے جب یہ جنتی عورتیں جنتی خوروں کو یہ کہیں گی تو جنتی خوروں پر غالب آ جائیں گی تو وہ نیک بیدیاں وہ مومنہ عورتیں جو ماشاء اللہ روزے رکھنے والیاں ہیں وضو کرنے والیاں ہیں زکوت دینے والیاں ہیں صدقات دینے والیاں ہیں نمازیں پڑھنے والیاں ہیں وہ جنت میں کہیں گی ہم نماز پڑھتی تھیں گوروں کو کہیں گی تم نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ وہ کہیں گی ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے ہم نے زکات دی صدقات دیے تم نے نہیں دیے اور ان نیکیوں کی وجہ سے دنیاوی جنتی عورتیں جنتی حوروں سے بھی افضل ہیں الحمدللہ اللہ اپنے کرم سے ہم نے ہمیں اپنی پاکیزہ جنت میں جگہ عطا فرما دے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل امال کی وجہ سے تو ہم کیا جنت میں جائیں گے اللہ اپنی رحمت فرما دیں محبوب کی شفات نصیب ہو جائے ہم داخل جنت ہو جائیں گناہوں بڑے معاملہ چھوڑ دیں گناہوں کو ترک کر دیں اپنے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں پرسوں یہاں مدنی چینل پر الحمدللہ مدرسات المدینہ کے تربیت اجتماع میں مجھے بیان کا شرف حاصل ہوا تھا اس میں ایک مسئلہ میں نے ارض کیا تھا اس کا ازالہ میں کرنے لگا ہوں الحمدللہ تربیت اجتماع میں, میں نے ترقی بنا دی تھی مدنی چینل کے ناظرین کے لئے عرض کرنے لگا ہوں کسی آیت کا ترجمہ پڑھا جائے تو وہ آیت سجدہ ہے تو میں نے بیان کیا تھا کہ سجدہ اس پر واجب نہیں ہوگا سننے والوں پر درست مسئلہ نماز کے احکام صفہ نمبر 112 سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے نا ہو تو بتا دیا گیا ہو یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دن سیکھنے کا جذبات فرمائے ہمیں غلطیوں سے بچائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجاضی کی توفیقہ فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم